الحمد للّہ رب ولا ولاقبۃ للمتقين وسلاۃ والسلام على سید المبیا والمدسلیم قال اللہ تعالى و تبارک کفیلقرآن المجید والفرقان الحميد بسم بسم الرحمن الرحمٰن الرحیم دل کر رسول الفۃ العابم علباد من, من قلّام اللّہ و رف آباد دراجات صد اللہ مولانا العظیم و صدا کا رسول نبی القحیم الراؤف القیم اللّہ منوق کلو بَ نابل قرآن وضین اخلاق کا ناب القرآن من خل الجََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ قال اللہ تعالى و تبارہ كافى شان حبى بى محفرم و ان اللہ یا آمنوا وسلموا علیکہ یا رسول نبي ن وسلیمل محبوبہ رتلام يا رسول رسم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 رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والی کونو مکان سیاہ مکان سید ان سجاں سرور لالا رخ نیر رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائے طوراں سر خیل زہر جمالہ جلوۂ صبح ازل نور ذات لم ظل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطح راز ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی زی وقار اول کرام، حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور علیہ السلام کی مدھ و ستائش تعریف و توصیف یہ محض ذوق کی آبیاری اور قلب کی تسکین کے لیے ہی نہیں کی جاتی بلکہ یہ ایک فریضہ ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے اوصاف صاف بیان فرمائے حضور کے حسن کے قصیدے اور حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے بیان ارشاد کیے ابن تیمیہ نے اسارم المسلول میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مد و ستائش کا قیام اور تعظیم و توقیر کو بجا لانا یہ دین کا قیام ہے اور اگر کسی سے یہ فریضہ ثاقت ہو گیا تو گویا اس نے دین کو گرا دیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے زمانۂ انور میں حضور کی مد و ستائش حضور کے سامنے کی گئی ہے خدا کا کریم نے اس پر دعائیں دی ہیں حضرت نابغہ جادی ردی اللہ تعالیٰ عن ہو حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور حضور کی شان میں ایک قصیدہ کہا ایک شعر پڑھا دوسرا شعر پڑا دس پڑھے بیس پڑھے یہاں تک کہ حضور کے سامنے انہوں نے دو سو اشعار پڑھ دیا دو سو اشعار حضور کی شان میں انہوں نے پیش کیے تو جب حضور علیہ السلام کی شان میں اتنے اشعار پڑھے تو آکا کریم نے ان کو دعا دی لاف اللہ فا اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے حضرت قرز بن عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نابغہ جادی کو بڑھاپے کی عمر میں دیکھا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے چونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ تمہارے منہ کی اللہ مہر نہ توڑے تو ان کے دانت آخری عمر میں بھی اولوں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے تھے حضرت قاب بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معروف کسی دہ بانت سعاد حضور کے لیے لکھا اور آقا کریم نے اس کے سلے میں اپنی چادر عطا فرمائی ہے تو ویسے ان اشخاص میں سے تھے کہ جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آکا کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا جو سہن حرم میں آ جائے اسے معاف کر دو جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو جو ہتھیار ڈال دے امن مانگے دروازے بند کر لے سب کو امن دے دو لیکن کچھ اشخاص تھے ان کا نام لے کر فرمایا یہ اگر کعبے کے اندر بھی آئیں ان کو پھر بھی قتل کر اگر یہ دیوار کعبہ سے لپٹ بھی جائے تو ان کو پھر بھی نہیں چھوڑا ان میں سے ایک کا بن ظہیر تھا حضور نے خاص طور پر فرمایا من لک من کم کا بن ظہیر پھل ہو تم میں سے اگر کوئی کا بن ظہیر کو ملے تو پھر فوراً اسے قتل کر دے چونکہ یہ زمانہ۔ ہے نبوت کے ابتدائی ایام میں جب حضور علیہ السلاۃ والسلام کی شانوں میں قصائد کہے جاتے اور عظمتوں کا بیان ہوتا اور جنگوں کے مواقع پہ جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تو یہ ہجوی اشار پڑا کرتا تھا تو اکا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو یہ بھاگ گیا اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا تو کتنی دیر تک حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نگاہوں سے چھپتا پھرے گا پورے جزیرہ عرب میں تجھے پناہ نہیں ملے گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے لیکن میں تجھے کہتا ہوں کسی طرح سے خود حضور کی خدمت میں پہنچ اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے تو مجھے امید ہے حضور معاف کر دیں گے رات کا اندھیرا تھا صبح کا وقت ظاہر ہو رہا تھا حضور تشریف فرما تھے یہ آ کے پاس بیٹھ گیا چہرے پہ چادر اوڑی ہوئی منہ چھپائے ہوئے اور عرض کرتا ہے حضور اگر کاب بن زہر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ اس کو معاف کر دو گے حضور نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے جا میں نے معاف کر دیا تو کعب جو اب حضرت کاب بن چکے ہیں کہا عرض کی حضور جس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا فارا ادا کرنا چاہتا ہوں اسی زبان سے آپ کا کسیدہ کہنا چاہتا ہوں حضور نے ٹھہر جو ممبر بچ جانے دو ممبر بچ گیا مجمع لگ گیا حضرت قاب ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور انہوں نے اپنا وہ مشہور کسیدہ بانت سواد پڑھا جس میں انہوں نے کہا اطے تو اندا رسول اللہ موتاز والعذر رزرو رسول اللہ مقبول لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں معافی مانگنے آیا تھا مجھے یہاں آ کر پتا چلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز ان من رسولہ نوری محند بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کاب مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو مجھے اللہ کی تلوار کہو تو یہ حضور علیہ السلام نے خود اسلح دی تو جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آکا کریم نے اپنی چادر اتاری اور حضرت کب کو عطا فرمائی ان کو بھی چادر عطا فرمائی حضرت اسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی جب وہ حضور کی شان لکھتے تو آکا کریم نے کہا اللہ بے روحس اے اللہ جبریل امین سے ان کی مدد فرما اسی طرح چوتیس لوگ تھے جو باقاعدہ حضور علیہ السلام کی حضور کے زمانے میں نعت خانی کیا کرتے تھے اور حضور کے قصائد بیان کیا کرتے تھے ویسے تو بہت سارے لوگ تھے سار صحابی کی لبوں پر تزقئی حضور کا ہوا کرتا تھا لیکن یہ خاص طور پہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مدہ کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی مد و ستائش کا سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا بلکہ قیامت جب قائم ہوگی اور کائنات میں کسی کا ذکر باقی نہیں رہے گا لیکن اللہ تعالی جل شاہو اپنے محبوب پہ اس وقت بھی درود بھیج رہا ہوگا اس لیے حضور کے ذکر کو علماء نے کہا کسی دور میں بھی فنا نہیں ہے جب زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی جب اجسام موت کی آغوش میں چلے جائیں گے اور کائنات میں کوئی شخص نہیں ہوگا تو اس وقت بھی حضور کے ذکر کا نغمہ موجود رہے گا اور آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ نور اس وقت بھی جاری رہے گا کائنات میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی یہ خوشبو کراں تا بقراں پھیلی ہوئی ہے اور کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا ذکر اور حضور علیہ السلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو گو کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ جس جس نے بھی حضور کی مدہ میں لب کھولے ہیں اس نے یہی کہا ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا لیکن سعادت مندی تو پا رہا ہوں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ان مدہ تو محمدن بے مقالتی لا کن مدح بے محمدی لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب اپنے شعروں میں حضور کا نام ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے ان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے چونکہ سج جاتے ہیں شیر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر بن آص علی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مدھو و ستائش کروں تو کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی جللہ شانہ ہی محبوب کی عظمتوں اور محبوب کی شانو کا جاننے والا ہے اسی کی ظہوری نالے سڈا کی بیان ہے وہ دیا تفتاں دعت خاں قرآن ہے سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال یہاں <تصفح> بڑے بڑے لوگوں نے حضور کے قصیدے لکھے اور آخر میں یہی کہا لا یوم کے نسناؤ کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے یہاں بات آ کر کے ختم ہوئی ہم غالب دیکھتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کی مد میں زبان کھولتا ہے تو پھر موتی پروتا چلا جاتا ہے خود اس کو دعویٰ ہے کہ میرے جیسا انداز سخن زمانے میں کوئی نہیں رکھتا ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا بن گیا رکی بآخر جو راز اپنا تھا اس کو ناز ہے اپنے سخن پہ اپنی گفتگو پہ لیکن غالب کو کہا گیا تو نے وشوں کے زہرہ جمالوں کے اور خوبصورت لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں تو حضور علیہ السلام کی نعت بھی لکھ تو غالب کہنے لگا کہ غالب ثنا خواجہ بزداں گزاشتے ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہنے لگا کہ میں بیان کیسے کر سکتا ہوں جب میں جانتے ہی نہیں ہوں تو اللہ جل شان ہو ہی محبوب علیہ السلام کے مرتبے کو جاننے والا ہے اور بیان بھی وہی فرما سکتا ہے حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ رفیہ عطا فرمایا جو شان و منزلت عطا فرمائی حضرت شاہ ولی اللہ مدس دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادہ کی آخری حد عجز ہے یعنی کوئی شخص بھی حضور کی مد و ستائش میں لب کھولتا ہے تو بالآخر آجز آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پر پرواز کی اور میں یہ چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ حضور کی عظمتیں اور حضور کی رفتیں کیا ہیں ان کا عالم کیسا ہے تو کہتے ہیں میں نے مارفت کے سمندر میں گود جہاں میری منتہا پرواز ہو رہی تھی اور آکا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا ابھی آغاز ہو رہا تھا فائزہ بینی و, بینہا الف و حجاب من نور میرے نقطہ انجام اور آکا کریم کی عظمتوں کے نقطہ آغاز کے درمیان ایک ہزار نور کا پردہ تھا اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راک ہو جاتا یہ ولیوں کا امام حضرت بایزید بیان فرما رہے ہیں وہ بایزید جن کو بن نے لکھا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی تو آپ نے جواب دیا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایا اور ابھی تک نشہ نہیں اتر رہا تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھ لیتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے یہ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات ہے اور وہ فرماتے ہیں جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور آکا کریم علیہ السلام کا بھی آغاز تھا اس کے اور اس کے درمیان ایک ہزار نور کا پردہ آ گیا جس نبی کے نقطۂ آغاز تک نہیں پہنچ سکتا اس نبی کی رفتوں کا اندازہ اور اس نبی کی عظمتوں کو ناپ تولنا یہ کس کے بس کا روگ ہو سکتا ہے حضرت ابو الحسن رفائی ایک بزرگ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی حتیٰ سات تو فلفوقانیات یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا جب بہت اونچا چلا گیا تو ایک عرش آیا دوسرا آیا تیسرا آیا سات لاکھ ارش عبور کر گیا آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے ارض کی مالک مراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں تو آواز آئی ار لا وسول علاقہ ابو السن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالاغل کمال ہی جو بلندیاں حضور کو نصیب ہوئی ہیں وہ حضور کا ہی مقصوم ہے تو اللہ تعالی نے وہ رفتیں عطا فرمائی وہ شانیں عطا فرمائی حضرت امام بصیری فرماتے فعین فدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له حد فیو رب انت کم بے فمی کہتے ہیں کوئی زبان سے کیا بیان کر سکتا ہے حضور کے فضل و کمال کی تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے لیکن آپ نے فرمایا دام مد دات ہن نصارہ فی نبی یہ کم بماشیتا ہے فرماتے ہیں کہ جو نصارا نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں کہا وہ نہ کہنا اس کے علاوہ حضور کے لیے جو مرضی کہتے حضور اس سے بھی اونچے ہیں اتنی شان اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں ابن حاج نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں تو حضور کی عظمتیں ہیں مدینہ تل منورہ کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں ہے حضور کے شہر انور جس کو حضور کے قدموں سے لپٹنے کی سعادت کی وجہ سے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے کہ اس کے کمالات کی حد نہیں ہے اور جہاں تک حضور علیہ السلام کی شان ہے تو اس کا تو احاطہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا کہ کیا یہ کم ہے کہ تو محبوب خدا ہے یہ کتنا بڑی سعادت ہے حضور علیہ السلام کی تو آئیے آج ہم حضور علیہ السلات وسلام کی عظمتوں کا مختصر بیان جو ہے وہ سنیں گے اور اپنے قلب و نظر کی تسکی کا سامہ کریں گے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی شانیں سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ پکی بات ہے کہ غلام کو اپنے آقا کی تعریف سن کر کے خوشی ہوتی ہے اور ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں تو تسکی پا جاتے ہیں اور قلوب راحت پاتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ یہ نغمہ چڑا ہی رہے اور محبت کی بولی بولنے والے اس سلسلہ محبت کو پھیلاتے ہی رہیں اللہ تعالیٰ شرح نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تل کر رسول و فت اللہ بادم اللہ باد من ہُم من کلّ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی تل کر رسول و فت اللہ باد احم الہ آباد ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے من ہم من ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا وغفہ آباد اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو درجہ کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ حضور کا مقصوم ہے ابھی اعلی حضرت کا ایک شعر پڑا جا رہا تھا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی تمام کائنات میں مخلوقات میں اولیاء افضل ہیں اولیاء سے نبی افضل ہیں نبیوں میں رسول افضل ہیں اور رسولوں کے اندر امام المبیا حضور نبی رحمت کو فضیلت دی گئی ہے تو کہا کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا یعنی حضرت موس علیہ السلام و رافع آباد دراجات اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا سدرا تے ہار گیا ایک کالیاں والا سی جڑا ارش تو لنگ پار گیا تو درجوں میں سب سے اوپر جو شخص گیا ہے اس ذات کا نام اس شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں یہ سعادت مندیاں ہمیں عطا فرمائی گئی آج ہمیں جو عزتیں دی گئی ہیں یہ حضور کے صدقے سے دی گئی کن تم خیر امت یہ مجھے اور آپ کو کہا گیا نا ہم سوچیں کہ ہماری اوقات تھی کہ ہمیں یہ کہا جاتا لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا شرف مکین کا ہوتا ہے اس لیے حضور کے دم سے ہمیں یہ عزتیں نصیب ہوئیں کہ ہم تمام امتوں سے افضل قرار پائے اور تھوڑا عمل بھی بہت سارا قرار پاتا یہ ماہر سیام لے لیجئے ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض پڑھو ستر فرائض کا ثواب ملتا ہے یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کی امت کو اثر کے وقت پہ رکھا گیا ہے حضور نے خود ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کی رات ملتا ہے دوسرا زہر سے لے کے اثر تک مزدوری کرتا ہے وقت تھوڑا اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے اور تیسرا شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت دونوں سے تھوڑا ہے لیکن اس کو دو کی رات ملتے ہیں فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے عمل پر بھی اجر بہت زیادہ رکھا گیا اسی ماہ نور میں آنے والی بابرکت شب جسے للاۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں اس ایک رات کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ اتنی عظمتیں دی گئی ہیں سمت کو یہ حضور کے صدقے عطا فرمائے گی تو کہا یہ رسول ہے ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ سے کلام کرنے کا شرف پاتا ہے لیکن ایسا بھی ہے جو درجوں اور فضیلتوں میں سب سے آگے چلا گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں حضور علیہ سلاۃ وسلام کی رفعتیں ان کا بیان چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ شانہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم سے میرا انتخاب کیا یعنی پوری کائنات کے اندر کنانہ افضل کنانہ میں سے قریش افضل قریش میں سے بنو حاشم افضل اور فرمایا بنو حاشم میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا یہ وہ قصیدہ ہے جو حضور نے اپنا خود بیان فرمایا ہے چونکہ یہ فریضہ تھا اس لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے امت کو اپنی عظمت کا بیان لوگوں کے سامنے رکھا یہ حضور السلام کی دنیا پہ عظمت ہے اب دیکھیے روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے انا اکثر یوم القیام وانا اول یقر جنہ حضور نے شاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں میں سب سے زیادہ ماننے والے میرے لوگ ہوں گے قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا کچھ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ دو امتی ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے لیکن فرمایا کہ میں کثرت امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبیوں میں فخر کروں گا سب سے زیادہ امت جو ہے وہ فرمایا کہ میری ہوگی آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اوپر اس وقت پونے چھ ارب انسان بستے ہیں پونے چھ ارب انسانوں میں سے ایک ارب چاری کروڑ حضور کے غلام ہیں دنیا کا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کی تعداد رکھی ہے اور صدیوں سے جو ہے یہ سلسلے جاری ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات کے اوپر ایک بھی کافر نہیں ہوگا ہر گھر کی چھت پہ جھنڈا میرے محمد عربی کا ہی ہوگا یہ وقت انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے جب اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی حضرت امام مہدی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ فراز ہوں گے ایک وقت ایسا آنا ہے اور وہ مسلسل چالیس سال تک وہ وقت رہے گا کہ پوری کائنات کے اوپر کسی چھت پہ حضور کے جھنڈے کے علاوہ کسی اور کا جھنڈا ہوگا ہی نہیں صرف حضور علیہ السلام کے ماننے والے پوری کائنات اور پوری دنیا میں ہوں گے یہ لمحے اللہ نے عطا فرمانے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ ماننے والے مجھے عطا کیے حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی ہے یہ ان کی عمر تبلیغ ہے ساڑھے نو سو سال ویسے تو تیرہ سو سال زندگی پائی ہے انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نتیجہ تن کتنے لوگ اسلام لائے سینکڑوں میں نہیں درجنوں میں درجنوں میں لوگ اسلام لائے ہیں سو کا عدد بھی پورا نہیں ہوا ہے شک نہیں ہے ان کی تبلیغ کرنے میں لیکن حضور علیہ السلام نے تریسٹھ سالہ زندگی کل زہری پائی ہے 40 سال ان نبوتی باقی 23 سال تبلیغ کی ہے حجت الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور کے سامنے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار تھی جو آئے نہیں تھے حج پہ گھروں میں موجود تھے اور جو یہاں آئے تھے ان سب کو ملا کر کے اگر تاریخ سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے جب حضور کا وشال ہوا تھا تو اس وقت حضور کے غلاموں کی تعداد ساڑھے چھ لاکھ تھی صرف تیئیس سالوں کے مختصر دورانیے میں لوگوں کے گلے سے کفر کی زنجیریں توڑ کر اسلام کے دامن میں داخل کیا یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اتنے تھوڑے اور کلیل عرصے کے اندر حفیظ جلندری مرخ اسلام تڑپ اٹھا وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشور کر دیا تو پھر بعد میں حضور کے غلاموں نے جس انداز سے پیغام حق کو پھیلایا صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے امہدین دین نے, نے، اولیا نے یہ دیکھ لیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک عطائے رسول حضرت خواجہ نے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ تو پڑھایا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے بلکہ ارشاد فرمایا کل ایک سو بیس صفے ہوں گی کتنی صفح ہوں گی ایک سو بیس ان میں سے چالیس سفے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی اور اسی صفحے صرف میری امت کی ہوں گی یہ حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ آنا اول من یَ کراؤ بابل <الْجَنَّة> اور فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میرا ہاتھ ہی دے گا اور سب سے پہلے در جنت میں ہی کھولوں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تی تو خمسن لم یو تاہن احدن قبلی حضور نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں میرے سے قبل میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی وہ پانچ چیزیں مجھے عطا کی گئیں وہ کون سی ہیں نصر تو بے روب مسیر عطا مجھے اللہ تعالی نے روب کی شان عطا کی ہے میں ایک مہینے کی مسافت ہوتا ہوں کہ دشمن کے دل میں میرا روپ پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہیں کتنے غزوات ایسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے کافر پہلے ہی بھاگ گئے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے یہ جو مالف ہے ہے یہ ایسی ہی جنگوں سے ملتا تھا جس جنگ میں کافر جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو سکتے تھے اور پہلے ہی بھاگ جاتے تھے تو اس مال کو جو مال چھوڑ کے بھاگتے تھے مال فہ کہتے ہیں جو لڑائی کے بعد مال ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں یہ باغ فدک مال فی سے تھا یہ جو ہے وہ لڑائی کے نتیجے کے اندر نہیں ملا تھا تو اس طرح حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ ایک مہینے کی مسافت پر ہوں تو لوگوں کے دلوں کے اندر رو پڑ جاتا ہے دوسری بات کہ اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور طاہر بنا دیا اسے تیمم کیا جا سکتا ہے پاک کر دیا جس کو جہاں وقت ملے اور جہاں بھی وہ ہو تو نماز کا وقت پالے تو وہ وہاں نماز پڑھ سکتا ہے اب یہ صرف حضور کی امت کو شان دی گئی ہے اور یہ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوا ہے کہ پوری دھرتی پاک کر دی گئی ورنہ یہودی کو بھی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے اپنے مابت میں جانا پڑتا ہے عیسائی کو اپنے گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ادیان ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو عبادت کے لیے مابت میں اپنے گرجا گاہ میں اپنے کنیسہ میں اور اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کے قدموں کے تفیل پوری کائنات اور دھرتی کو یوں پاک کر دیا گیا آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا وہی مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں پوری دھرتی کو حضور کے قدموں کا صدقہ پاک کر دیا گیا ہے یہ <بارد> شان حضوف میں مجھے دی گئی اور میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی تیسری بات وہ غنائم, غنائم ولاح دن قبلی میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا ہے اور میرے علاوہ کسی پر یہ مال حلال نہیں کیا گیا تو یہ حضور علیہ السلام کا تیسرا خاصہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا چوتھی چیز وہ تو شفا اللہ تعالی نے مجھے شفاعت کا حق دے دیا اب یہاں سنو تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی ویسے تو ماشاءاللہ اتنی قصد کے باوجود حال میں ویسے ٹھنڈک ہے لیکن یہ جملہ جب سنیں گے تو ٹھنڈ جو ہے وہ روح تک اترے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہوگی ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی ہر صورت میں قبول ہوگی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لیے جو دعا کر خاص حق دیا گیا تھا ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا لیکن میں نے استعمال نہیں کیا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا دنیا کے اوپر امت سہ تکلیفیں دکھ برداشت کر لے مصیبتیں دیکھ لے سب کچھ ہو لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں اللہ اکبر اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا اعلی حضرت کا انداز دیکھیے پیش حق مجدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سب کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضور علیہ السلام سر انور رکھیں گے پیشانی سجدے میں آواز آئے گی ارفا راس کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشف تو, تو شفا محبوب سر انور کو اٹھائیے جو مانگو گے دیں گے جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ امتی امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے اللہ تعالیٰ شان شاد فرمائے گا کہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا پھر حضور علیہ وسلم سجدے میں رکھ دیں گے پھر یہی آواز آئے گی پھر کہا جائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا حضور پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب علیہ وسلم اٹھاؤ جو کہیں گے مان لیں گے جو سفارش کرو گے قبول کریں گے تو حضور پھر کہیں گے اللہم امتی, امتی تو اللہ تعالی فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی بکشا حضور فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دوں گا بخاری میں روایت ہے حدیث شفاعت اسے کہتے ہیں حضور اسلام چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرفا یا محمد سل توتا وشف تو شفا محبوب سر انور اٹھائیے جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا جس کی سفارش کرو گے اس کو معاف کر دیں گے حضورات اسلام کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جل شاہ کی بارگاہ میں قرض کروں گا مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دیتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جا جس کو تیری مرضی ہے اس کو جنت میں لے جا تو پھر کیا حضور علیہ السلام جہنم میں ہمیں رہنے دیں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا تو حضور علیہ السلام دامنے شفاعت فرمائیں گے تو فرمایا اوتی تو شفا مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرمائی اور پانچویں خوبی جو حضور فرما مجھے دی گئی میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی وہ یہ وکانبیو بآسو علاقوں میں ہی خاصہ۔ بوئسطلنا سے عام کہ ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف خاص طور پہ مبوس کیا گیا اور مجھے پوری کائنات کے لیے عام طور پہ مبوس کیا گیا پوری کائنات کے لیے عام طور پہ جو ہے وہ مجھے مبوس کر دیا گیا یعنی میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبوز کیا گیا ہوں کائنات کی کوئی ایسی قوم کوئی ایسا خطہ کوئی دھرتی کوئی قطع زمین کوئی جزیرہ کوئی بر کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی حضور رسول نہ بنا کر کے بیچے گئے تو یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا فرمائی اور حضور کے علاوہ یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی چوتھی روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا آنا سید آدم یوم القیام ولا فخرا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کی سرداری میرے پاس ہوگی ولا فخرا اور میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا و بے لوا ولا فخرا اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا و مامن نبی آدم و من سواہ اللہ تحوائی وانا اول من تن شک و ولا فخرا اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور سب سے پہلے زمین میرے لیے کشادہ ہوگی اور میں قبر نور سے باہر آؤں گا اور اس پر میں فخر نہیں کرتا ملا علی کاری نے کہیں بڑی خوبصورت بات لکھی فرماتے ہیں نبی جھنڈے کے سائے تلے ہوں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں شہن شاہ حسینہ ماہ خوباں جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہوا وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو حضرت یوسف علیہ السلام بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے کہا ولا فخرہ میں فخر نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والے حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے سرے طول خدا سے ہم کلام ہونے والا اللہ کا کلیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو مسجود الملائک انسانیت کا نقطۂ یا آغاز اب البشر حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے نمرود کی آتش میں بھی ہس ہس کے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات فخر والی ہے کے نہیں ہے لیکن فرمایا وَلَا فَخْرَا میں فخر نہیں کرتا ملالی کاری کہتے ہیں بات تو فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں تو پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ میں فخر نہیں کرتا یہ میں فخر کیوں کروں کہ میرے جھنڈے کے سائے تلے یہ تو انہیں فخر کرنا چاہیے کہ میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے یہ نبیوں کے لیے فخر ہے کہ میرے جھنڈے کا سایہ انہیں نصیب ہو گیا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آکا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اللہ اکبر آج دنیا چاند پہ جا کے فخر کرتی ہے اور میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتا اس لیے کہ یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے یہ تو چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے قدموں میں بلا لیا ہے اس لیے فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے یہ شان ہے ہمارے آقا کی یہ رفت ہے ہمارے آقا و مولا کی یہ حضور کی عظمت و رفت ہے اسی لیے آ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی خلق سے او اولیاء, اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب سے اونچی شان اگر کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے اکو مولا کو عطا کی گئی ہے حضرت عمر بن کیس صدی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں جلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ جو آج ہم کر رہے ہیں حضور کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں یہ جو وظیفہ آج ہم ادا کر رہے ہیں یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کیا ہیں کہ فخارہ جہتہ ایزاد منہم ہوں یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور حضور صحابہ کے قریب ہو گئے سامعہ ہوں یا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے کلام کو ان کے گفتگو کو ان کے مذاکرے کو سنا کالا بازم ان اللہ تخرا ابراہیم خلیل ایک نے کہا حضرت ابراہیم کی بڑی شان ہے وہ اللہ کے خلیل ہیں بہت بڑی سعادت مندی ہے اللہ نے خلت کا تعلق ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دیں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا تماشا تو نہیں ہے بیوی بچوں کو وادی غیر زی زرا میں چھوڑانا کوئی مذاق تو نہیں ہے پھر جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں اس کی رضا کے لیے پھلانگ جانا یہ کوئی جو ہے وہ دل گردے کی بات ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو کہا کہ بڑی شان یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا وکال آخر اور دوسرے نے کہا موسا کلو تکلیما یار شان حضرت موسا کی کون سی تھوڑی ہے رب نے ان سے کلام کیا ہے یہ شرف پایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ شانہو سے کلام کیا ہے تو یہ کتنی شان ہے ان کی کہ وہ کلیم اللہ ہے وقال آخر تیسرا بولا فا عیسا کلیمت اللہ و ہو اور حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی ہے اور انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے کتنی شان ہے کتنی عظمت ہے روح اللہ ہیں وقال آخر چوتھے نے کہا آدم و اللہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے باپ بننے کا شرف دیا انہیں ابو البشر بنایا انسانیت کا نکتہ یا آغاز ہیں اور فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جکائی گئی بڑی شان ہے یہ سیابا گفتگو کر رہے ہیں حضور علیہ السلام بھی پاس اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں جب سیابا نے گفتگو کر لی فخارہ جا رسول اللہ صلی اللہ وسلم تو حضور تشیف لے آئے حضور علیہسلام کے بالکل قریب آ وقالا اور ارشاد فرمایا قد سمے تو کلام میں نے تمہاری گفتگو بھی سنی اور گفتگو پر تعجبی انداز بھی سنا یہ دی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اور اس پہ خوشی سے تعجب کر رہے ہیں صحابہ یار کیا شان حضرت ابراہیم کی کیا عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو تعجب تھا تو کہا میں نے تمہارا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی سنا تو یہ ہے کہ نبی کی شان بھی بیان کی جائے اور اس پر یہ انداز ہو کہ یار کیا شان ہے کیا شان مدینے والے تھے یہ عظمت یہ انداز یہ طرز تکلب یہ سیابہ رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سمے تو کلام وکم تمہارا کلام کرنا بھی سنا اور ان شانوں پر تمہارا تعجب کرنا بھی سنا ابراہیم خلیل اللہ بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں تم نے جو کہا واقع وہ اللہ کے خلیل ہے کزالک ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وَمُوسَى نجی اللہ تم نے کہا کہ موسا نجی اللہ وہ کزالک ایسے ہی ہے وہ رُوحُهُ روح وَهُوَ مت ہو وہ حضرت تم کے بارے میں کہا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کل مت اللہ ہے کزالک ایسے ہی ہے آدما اللہ ہو وا کزالک تم نے کہا حضرت آدم کا اللہ نے انتخاب کیا بالکل ایسے ہے یہ. یہ حضور نے بیان جو تم نے نبیوں کے بارے میں کہا سچ کہا تمہارا کلام بھی سنا تمہارا تعجب کرنا بھی سنا بالکل ایسے ہے اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں لیکن پھر حضور نے فرمایا اللہ وانا آنا حبیب اللہ اور سیابہ سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں ولا فخرا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا وانا حامل لوای الحمد یوم القیامہ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا. اور اگے فرمایا تحتو ادم فمن دونه ادم علیہ السلام ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں جن کا تم ذکر کر رہے تھے یہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے ولا فخر اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا وانا اولو شافعین واولو مشفعین یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش قبول بھی میری ہوگی فخر اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا کل جن فیفتا سب سے پہلے جنت کی کنڈی میں جنبش دوں گا اس کو میں ہلاؤں گا اللہ اس کو میرے لیے کھولے گا فیو خل تو اللہ تعالی مجھے اس میں داخل فرمائے گا معیف کا را میں اور میرے ساتھ فقیر درویش اور جو ہے وہ غریب مومن ہوں گے ولا فخرا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا وہ آنا اکرامینا ولاقرین الله اور میں اللہ کے ہاں جو پچھلے گزر گئے ہیں ان میں سے بھی افضل ہوں اور جو آنے والے ہیں میں ان میں سے بھی افضل ہوں ولا فخرا اور لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا یہ ہیں شانیں یہ ہیں عظمتیں جو میرے اور آپ کے آق و مولا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ساری زندگی بھی اس عنوان سے لگے رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ کب سے حضور کی عظمت کے قصیدے لکھ رہے ہیں لیکن حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکا اللہ نے زندگی دی تو کل چودہ اگست ہے کل جب آپ تشریف لائیں گے تو کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا پاکستان میرا پاکستان یہ ایک اہم عنوان ہے اور اس وقت اس عنوان سے گفتگو کرنے کی ضرورت بھی انتہائی شدید ہے اس میں ضرور شامل ہوئیے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کو نوجوان نسل کو بالخصوص ضرور لے کر کے آئیے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر موسم میں ایسا تغیر پیدا ہو جائے کہ جس کا ہم مقابلہ نہ کر سکیں تو وہ ایک کمرے آخر ہے لیکن اگر بارش والا بھی موسم ہو گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے ہم یہ موسم گرمی کا موسم ہے اور آج کل کی بارش جو ہے وہ لطف دیتی ہے اس سے پریشانی والی بات کوئی نہیں ہوتی تو کل جب ہم یہاں سے پروگرام ختم کریں گے تو یہاں سے لے کر کے شہر کے اندر تک ہم اکٹھے چلیں گے ایک جلوس کی صورت کے اندر کل ہر شخص جب آئے تو ساتھ ایک ایک جھنڈا ضرور لیے آئے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے ہم کل ایک عظیم الشان پاکستان زندہ باد ویلی بھی یہاں سے نکالیں گے چونکہ مجمعہ پہلے ہی ہوگا اور یہاں سے جانا تو ہے ہی سب نے گھروں کو تو ایک دم نکلیں گے اور ہم کسی مرکزی چوک تک وہ منتظمین جو بھی فیصلہ کریں گے راستے کے اعتبار سے تو انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے کل آپ لوگ جو ہیں وہ ذوق و جذبہ کے ساتھ پاکستان کی محبت کے ساتھ سرشار شار ہو کر کے تشریف لائیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور تحفہ آفاق آ کے ہر ہر گوشے بر میں قرآن سنا, سنا کر دم لینا, لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر